صاحب پاکستان میچ جیت جائے گا ان یا اللہ کا کرم ہوا کہ پاکستان جیت گیا ان جملوں کا استعمال شرن صحیح ہے اب ایک ملک کے عزت اور وقار کے خاطر کوئی آدمی یہ کہے کہ پاکستان کو کرکٹ ہار گیا تو سب کی ہوتی ہے ساری دنیا میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے چاہا تو پاکستان جیت جائے گا اس میں شرن کوئی حرج نہیں